يا ايها الذين امنوا لا بلوانكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه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 اس کے لیے دردناک سزا ہے دین امنو لم حتل کمت املوم کو تل مین ام فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدَلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةُ قَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ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 تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا ہو اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تو کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں اس حکم عام سے موزی جانور مستثنا ہے سانپ بچھو باولہ کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے ان امور کا فیصلہ بھی دو عادل آدمی ہی کریں گے کہ کس جانور کے مارنے پر آدمی کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کتنے روزے رکھے دُمْتُمْ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 چونکہ سمندر کے سفر میں بساوقات زادرہ ختم ہو جاتا ہے اور غذا کی فراہنی کے لئے بجوز اسکے کے آبی جانوروں کا شکار کیا جائے اور کوئی تدبیر ممکن نہیں ہوتی اس لئے بحری شکار حلال کر دیا گیا جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد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 بلکہ اپنی مرکزیت اور اپنے تقدس کی وجہ سے وہی پورے ملک کی معاشی اور تمدنی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا حج اور عمرے کے لیے سارا ملک اس کی طرف کھنچ کر آتا تھا اور اس اجتماع کی بدولت انتشار کے مارے ہوئے عربوں میں وحدت کا ایک رشتہ پیدا ہوتا مختلف علاقوں اور قبیلوں کے لوگ باہم تمدنی روابط قائم کرتے شاعری کے مقابلوں سے ان کی زبان اور ادب کو ترقی نصیب ہوتی اور تجارتی لین دین سے سارے ملک کی معاشی ضروریات پوری ہوتیں حرام مہینوں کی بدولت عربوں کو سال کا پورا ایک تہائی زمانہ امن کا نصیب ہو جاتا تھا بس یہی زمانہ ایسا تھا جس میں ان کے قافلے ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بسہت آتے جاتے تھے قربانی کے جانوروں اور قلادوں کی موجودگی سے بھی اس نقل و حرکت میں بڑی مدد ملتی تھی کیونکہ نظر کی آرامد کے طور پر جن جانوروں کی گردن میں پٹے پڑے ہوتے انہیں دیکھ کر اربوں کی گردنیں احترام سے جھک جاتی اور کسی غارتگر قبیلے کو ان پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہ ہوتی اور اسے ہر چیز کا علم ہے یعنی اگر تم اس انتظام پر غور کرو تو تمہیں خود اپنے ملک کی تمدنی و معاشی زندگی ہی میں اس امر کی ایک بین شہادت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے مسالے اور ان کی ضروریات کا کیسا مکمل اور گہرا علم رکھتا ہے اور اپنے ایک حکم کے ذریعے سے انسانی زندگی کے کتنے کتنے شعبوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے بدامنی کہ یہ سینکڑوں برس جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے گزرے ہیں ان میں تم لوگ خود اپنے مفاد سے ناواقف تھے اور اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے تھے مگر اللہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا تھا اور اس نے صرف ایک کابے کی مرکزیت قائم کر کے تمہارے لیے وہ انتظام کر دیا تھا جس کی بدولت تمہاری قومی زندگی برقرار رہ سکی دوسری بے شمار باتوں کو چھوڑ کر اگر صرف اسی ایک بات پر دھیان کرو تو تمہیں یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ نے جو احکام تمہیں دیے ہیں ان کی پابندی میں تمہاری اپنی بھلائی ہے اور ان میں تمہارے لیے وہ وہ مسلحتیں پوشیدہ ہیں جن کو نہ تم خود سمجھ سکتے ہو اور نہ اپنی تدبیروں سے پورا کر سکتے ہو غفور خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے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 الالباب لعلكم تفلحون اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال حال یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو پس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی اور اسے ہر چیز کا علم ہے یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر میں انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے ظاہر بھی نظر میں سو روپے بمقابلہ پانچ روپے کے لازماً زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ وہ سو ہیں اور یہ پانچ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ سو روپے اگر خدا کی نافرمانی کر کے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں اور پانچ روپے اگر خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہوں تو وہ پاک ہیں اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح نہیں ہو سکتا غلاظت کے ایک ڈھیر سے عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے اور پیشاب کی ایک لوریز ناند کے مقابلے میں پاک پانی کا ایک چلو زیادہ وزنی ہے لہذا ایک سچے دانشمن انسان کو لازمند حلال ہی پرقرات کرنی چاہیے خواہ و ظاہر میں کتنا ہی حقیر و قلیل ہو اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر و شاندار ہو.